بسم برحمٰن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وحم اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں موجود تو تمام اور شہر میں موجود تمام برادران اور, تمام اور باقی تمام موجود برادران کرسم السلام علیکم حضال الوید سلسلہ دس کتاب سب ان میں سے بہتر بتیس نمبر ہے اور مجموعی طور پر اٹھاس نمبر ہے اور اس کتاب میں سے حدیث نمبر انسٹھ ففٹی نائن جو ہے اب حضرت کی عمر کروں جس کا ترجمہ پہنچانے کی کوشش ہوں اور ساتھ جس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے آسا رات چونکہ مولا علی علی ابن ابی علیہ السلام کی روز ولادت باسعادت بھی ہے اس سلسلے میں بند آخر آپ تمام حضرات کو سامین کو ممنین عمومنات کو دل کی گہرائی سے عید مبارک مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور سظیم حصے کے اور ساتھ ہی کل جو ہے امیر کبیر اور بارہ تاریخ امیر کبیر صدر احمدانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عظیم تبلیغی کوششوں کی وجہ سے ہاں جی ہمارا وہ پورا علاقہ مسلمان نشین ہوا اور دنیا کے بہت سے علاقے مسلمان ہوئے اور اس عظیم حدے کے ہم ہونے منت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے آبا و اجاد کو اسلام کے دائرے میں لایا اسلام کے دائرے میں لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو عمل لن وہاں پر نافذ کر کے دیکھا ہے کیونکہ آپ صرف ایک الگ زبانی کا مالک عالم دینی تھا آپ ایک صوفی بزرگ اور عارف بلّہ اور اسلام کو عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے والا حسی تھا آپ ہی کی تبلیغی کوششوں اور آپ ہی کی وہ تعلیمات کی وجہ سے وہ عملی کردار کی وجہ سے اس طرح اگر ہم بلا مبالغہ دعویٰ کہہ سکتے ہیں پوری خطہ ہے پاکستان میں ہاں جی ہمارے بلتستان وہ واحد منطقہ ہے جہاں اسلام لوگ جو ہے اسلام سے آشنا بھی ہیں اور اسلام کے تقاضے بھی وہاں پورا ہوتے ہیں اور باہنج ہاں جی اور مسلمانوں کے اندر بھی جو قوت تو برادری ہیں اور باچارگی ہیں اور پھر قواعت وغیرہ کی لانت سے کافی حد تک محفوظ ہے ہاں جی وہ بھی آہ ہی کے تعلیمات اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے جانشین سلسلہ اذہب کے پیان ترکت کی تعلیمات کے برکت سے ہیں اگر باقی عالم اسلام کے فرقوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہوتا تو جہاں وہ لوگ زیادہ کثرت میں ہیں وہاں بھی یہی ماحول ہونا چاہتا اس خطۂ عرض پاکستان میں نہیں جبکہ دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہے وہاں جس کی لاٹھی اس کے بیس والے پہلو لیکن اس خطہ ہی پاکستان میں ہاں جی کہ ہمارے حق ہونے کے باوجود ہم نے سب کو امن دیا ہوا ہے اور وہاں کسی قسم کی مذہبی جھگڑے نہیں ہیں قاتل و گری نہیں ہیں محبت ہے امن ہے سکون ہے اور اسلام ہے اسلام پر عمل ہے ہاں جی تو یہ سب جو ہے حضرت امیر کا بی صد رمضان رحمۃ اللہ علیہ کے کی, کی کوششوں اور آپ کے بعد آنے والے سلسلہ اعضاب کے ایران ترکت کے تب لگی کوششوں برکت سے ہیں اور امیر کبی صدر رمدانی آپ خود کی زندگی کو مطالعہ کریں تو آپ سچ مچ علی ثانی کہنے کے حقدار تھے ہیں آپ کے اندر میں عمل میں علم میں ہول فعل میں ہر چیز میں آپ ایک علی اور ساب کرامات ہونے میں بھی آپ علی احسانی ہی تھے آپ ساب ولایت تھے اس وجہ سے چونکہ آپ کو ولایت علی السلام سے ارس میں ورثے میں ملے تھے ہاں جی؟ اس وجہ سے آپ پر حب علی کا غلبہ تھا اس وجہ سے آپ نے علیہ السلام کے بارے میں ہمارے سلسلۂ صاحب کے دوسرے پیرانے ترغیت کے مقابلے میں علیہ السلام اور اہلویت کے معرفت ہمیں کرانے کے لیے آپ نے جو عادیث کا مجموعہ ہمیں دے دیا ہاں جی کتاب ہے سعدات لامہ کے نام سے چالیس حدیث جو تمام اہلویت کے بارے میں ہے سبین قربئین ہی فضل المران فی اس میں چالیس حدیث مولٰ علیہ السلام کے فضل میں آپ نے فائن فرمایا پھر یہ ستر حدیث کے مجموعہ سفین کے نام سے پورا ستر کے ستر علیہ السلام کے فضائل میں آپ نے ہمیں یہ کتاب دے دیا پھر کتاب مدد قوربہ میں طالباً دو سو پچہتر حدیث ہے ان کا میں سے طالباً نیسو حصہ سات باپ چودہ باپ میں سے علیہ السلام کے بارے میں پھر کتاب رزۃ الفردوس میں طالباً پچہتر حدیث اس میں ہے اس میں سے بھی ان سے زیادہ حادث جو ہے پھر مولا علیہ السلام کے بارمی حضرت امیر کبھی سرجمدہ نے نقل فرمایا اس طرح آپ نے اپنا ایک مولائی ہونا بھی ثابت فرمایا اور ساتھ ہی ہمارے دلوں میں بھی علی نب طالب علیہ السلام کی محبت کو خوب جو ہے بسانے کی پیدا کرانے کی آپ نے کوشش کیا اور آپ کو اشنا کرانے کی ہمیں علیہ السلام کی صحیح معرفت کرانے کی آپ نے کوشش کی ان حادیث کے مطالعے سے انسان یقیناً ان جو ہے علیہ السلام کے بارے میں سچی محبت معدت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں حادث کے مطالعے سے انسان کو پھر علیہ السلام کے رسول اللہ کے بعد عالم الناس افضل الناس اشرف الناس اکرم الناس ہاں ہونے میں ہمیں کسی قسم کی شک و باقی نہیں رہتا ہے علیہ السلام کے رحم کا بنی یہ جو عادی ہمیں نقل فرمایا ہے کی روشنی میں علیہ السلام اس کی محبت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم کتنی قیمتی چیز علیہ السلام کی محبت معدت ہاں علیہ السلام کی فضائل علام حرما علیہ السلام میں ستّر انبیاء علیہ السلام کے بلکہ نوے انبیاء علیہ السّلام کے ابشا امیر کبی صدردانی کے اندر موجود فرمایا اور آپ نے جو ان کئی کتابوں میں آپ نے فرمایا ان نے تاریخ و فیک کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب اس مقدس حدیث کو آپ نے امیر کبی نے بیان فرما کر علیہ السلام اور بارہ اعمّۂ علیہ السلام کے دامن تھامنے کا ہمیں حکم فرمایا اور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے وہ عزیز بیان فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے جو ہے درخت قلم بن جائے اور سمندریں شاہی بن جائے انسان لکھنے والا بن جائے اور جنات حساب کرنے والے بن جائے پھر بھی نے فرمایہ معاش و فضائل اول حسن ااول حسن آپ کے فضائل پھر بھی جو حساب نہیں کر پائیں گے اس کے گنتی اور شمارش کوئی نہیں کر پائیں گے اس طرح آپ کے علیہ السلام کی فضیلت جو ہے محبت جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے ایک اور حدیث نقل فرمایا میں رکھا بن کتابوں میں آپ لوگوں تک اس کا تجمہ میں نے پہلے ہی پہنچا چکا ہوں اس میں آپ نے فرمایا اگر ایک آدمی اس کو اللہ تعالی سو سال ایک ہزار سال، ایک ایک, ایک, ایک, ایک ہزار سال اس کو اللہ تعالی عمور دے اور اپنے پیر پر پیدل چل کر کعبہ کا ہزار مرتبہ وہ حج کرے ہاں جی کوہی عہود کے برابر جو ہے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرے اور جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کوئی کے برابر وہ حج کرے اور, اور جو ہے وہ صفحہ و مروا کے درمیان میں ہاں جی وہ مظلومی حالت میں اس کو شہید کیا جائے اور اسی طرح فرمایا لیکن ایالی اگر وہ آپ سے محبت نہیں رکھتے ہیں ہاں جی تو وہ جو ہے اس کے اس کو بحج میں داخل ہونا تو چھوڑو اس کو بحث کا بو تک نہیں آیا نہیں آئے گا میرے کبھی نے یہ حدیث بھی نقل فرمایا ہاں جی اور اسی طرح اہلوید سے محبت رہنے والوں کے لیے علیہ السلام سے محبت رہنے والوں کے لیے کتنے عادیث اس میں بیان ہو گیا جن سے اس بندے پر بحث لازم ہو جاتی ہے ہاں جی اس کے گناہیں بخشی جاتی اور انہی حدیث میں سے ایک آج کا یہ حادیث ہے کہ معذ بن جول حدیث نمبر انسٹھ ہے معاذ بن جبل سے نقل کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی بلیبن ابی طالب علی علیب نبی طالب سے محبت محمد حسنۃ کیسی نیکی ہے لا تذرما سید اس محبت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاج کل قیامت میں اور بغز و علیہ السلام سے بغز و راداوت سید ایک گناہ ہیں لا تنف و معاذ گناہ کے ہوتے ہوئے فائدہ نہیں دیتا انسان کو ہاں حسن کوئی نیکی کل عمل میں یعنی علیہ السلام کی محبت ایک ایسی عظیم سرمایہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی نبی کے شفاعت کی امید کی جاتی ہے علیہ السلام کی بغض اور ایک ایسے عظیم گناہ ہیں جس کے ہوتے ہوئے انسان کی اطاطیں اس کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں اس کے حسنات اس کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں اس سے مطلب اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قبول ہی نہیں کریں ہاں جی عادیث کا مطلب بھی یہی ہے علیہ السلام کی محبت جو ہے اعمال کی قبولیت کے لشرت ہے ہاں جی اعمال کی قبولیت کے لشرت ہے ان ایسیوں کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول فرمائیں گے قبول فرمانے کے بعد اب اللہ کی مرضی اس عمل کو کتنا بڑا چڑھا کر ثواب اور حاجر دے دے اور علیہ السلام کی بکت ایک سے گناہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ جو ہے اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے جب قبول نہیں فرمائیں گے اس کی طرف اللہ نگاہ نہیں فرمائے گا وہ جتنا ہی زیادہ ہو تو میں پڑا رہے گا اس کو کوئی حاجر اور ثواب اور وزن نہیں ہے کیا زین گراہ میں تو یہ سے عظیم سرمایہ ہے اور ساتھ ہی البتہ جو ہیں یہ محبتیں جو ہے اس کا یہ مطلب نیفت محبت کے نام پہ گناہ ہی کرتے رہے نواز اللہ نواز اللہ نہیں بلکہ ان حدیثوں کا اصل ترغیب یہ ہے کہ جو لوگ سے سچی محبت اور محدت کرتے ہیں وہ گناہ ہی نہیں کرتا ہے ہاں جی وہ گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں میرے رسول گناہوں سے نفرت کرتے ہیں میرے یہ بارہ عائم الود جن سے میں بہت محبت اور معدت رکھتا ہوں یہ سب گناہوں سے نفرت کرتے ہیں چونکہ یہ ہنسیاں جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں یہ ہنسیاں پسند کرتے ہیں جس چیز کو رسول کو پسند نہیں ان ہنسیوں کو بھی وہی پسند نہیں جس چیز سے اللہ اور رسول ناراض ہیں یہ ہنسیاں بھی ان چیزوں سے ناراض ہیں لہٰذا ان کے سچے محبت اور معدت ہوتے ہوئے انسان گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں اگر غلطی سے کیا فوراً وہ توبہ کرے گا استغفار کرے گا اور توبہ و استغفار کرنے اس کی بخش کا بہترین ذریعہ ہے ذہن تو ہم کوشش کریں سچی محبت اور ہو کہ انسان ہمیشہ ان کی محبت و مداعت اپنے دل میں حاضر رکھے تاکہ ہر گناہ کے وقت اللہ سامنے نظر آئے رسول سامنے نظر آئے علی اور اولاد علی سامنے نظر آئے اور ان سے شرم کرے انسان اور شدید شرم کی وجہ سے گناہ کے دور ہی گناہ سے دور رہے گناہ کی ہر کسی تھی نہ کرے گرامی ایک ماہ مجلس جس میں اللہ ہو جس میں رسول اللہ ہو جس میں آئیم اہل وید ہو اور آپ ان کے درمیان بیٹھا ہو تو, تو کیا آپ جو ہے اور یہ سب آپ کے اعمال پہ شاہد ہو آپ کے ہر کردار قور فیل دکھ رہا ہو اور پھر آپ کوئی گناہ کر سکیں گے ان کے سامنے پھر آپ کوئی غلطی کر سکیں گے ان کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود پھر آپ کو کوئی شرم نہیں ہے گا کوئی حیا ہاں نہیں کیسے ہو سکتا لہٰذا ہم معرفت کی درجے پر خود کو پہنچائیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے بندان مومن میں بھی تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں میرے رسول بھی تمہارے عمل دیکھ رہے ہیں اور وہ صاحبان ایمان بھی تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں تو آئمان فرمائے وہ صاحبان ایمان ہم ہیں ہم آل بیتیں ہم آئمہ ہیں ہم ہیں جو تمہارے اعمال ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیش ہوتا رہتا ہے تو ازان گرامی ان ہرسیوں کی صحیح معرفت جو ہے ہمیں پھر ہمارے اندر ایک سی شرماحیا پیدا کرتے ہیں کہ انسان ہر گناہ کرنے کی جراطیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب وہ گناہ کی طرف جائے گا وہ اپنے سامنے اللہ کو پائے گا رسول کو پائے گا شارجہ معصومین علیہ السلام کو بارہ اعیمہ کو پائے گا ان سب کے سامنے ہوتے ہوئے ان سب کے حضور میں ہوتے ہوئے یہ سب اس کو دیکھتے ہوئے اس کو علم ہوتے ہوئے وہ کیسے گناہ کریں گے اضان اس لیے فرمایا انسان ان حصوں کی محبت گناہوں سے روکنے میں سب سے بڑی مددگار ہے اگر غلطی سے ہوا تو اتنا نادم ہوگا اتنا شرمندہ ہوگا انسان کہ وہ گناہ کرنے کے ضرورت نہیں کرے گا اس لیے تو ہمارے آئمہ نے ہمارے رسول سے پیرے رسول نے بزغان دین نے آئمہ سے محبت محدت اللہ سے محبت رسول محبت محدت کی اتنی تاخیر فرمایا کہ اس سچی محبت مدت کے ہوتے ہوئے انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور حدیث نمبر ساٹھ جو ہے عبداللہ سلام السلام روایت کرتے ہیں علیہ السلام کے علم کے بارے میں قرآن پاک میں گائے تھے ومن آئندہ ہو علم الکتاب اور وہ حستی رسول اللہ کے رسالت کی گواہی کے بارے میں فرماتے ہیں اور وہ حستی جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی فرمایا اللہ نے تو فرماتے ہیں کالص راوی فرماتے ہیں سال تو رسول اللہ صلی اللہ نے رسول اللہ صلی السلام سے پوچھا کہ یہ پیارے نبی دی وہ ہستی کون ہے جس کے پاس اللہ نے فرمایا کہ کتاب کا علم ہے تو رسول اللہ فرمایاں کا علی ابن آبی طالب علیہ السلام بے شک یہ ہستی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وہ ہستی میرے رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے مراد علیب نبی طالب ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں تمام اصحاب رسول میں سے امت میں سے بعض رسول اللہ عالم الناس علیبنبی طالب ہے اور اس میں کسی قسم کی شک شبہ نہیں یا زین گرامی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا اللہ ہم سب کو مولا علیہ السلام سے سچی محمد مدت راؤ کے آل پاک سے سچی محمد مدت اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محمد مدت ہم سب کو توفیتہ علماء اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیتہ علماء آمین رب العالم